جب وہ داؤد پر داخل ہوئے تو وہ ان سے گھبرا گیا انہوں نے ارض کی ڈریے ناؤ ہم دو فر ہیں کہ ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے تو ہم میں سچا فیصلہ فرما دیجئے اور خلاف نحک نہ کیجئے اور ہمیں سیدھی راہ بتائے